أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق یخرجو نسول و عیاکم عنت منوب اللہ ربکم انکن إن تم خرج تم جہادنفی صبیلی وبتغا امرزاتی تصرو ن علہ بالمودت و انا بما اخف بما اخفی وما عالم تم ومف عل من کم فقط الصواء سورۂ ممتنا اس سورت کا نام دو طرح سے پڑھا جاتا ہے ہا پر زبر بھی پڑھا جاتا ہے اور ہا پر زیر بھی پڑھا جاتا ہے سورۂ ممتنا اور ممتنا دونوں طرح سے یہ آتا ہے عام طور پہ ممتحانہ ہ کے زیر کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے جبکہ علماء کے نزدیک ہا پر زبر یہ زیادہ مشہور ہے ہاں البتہ یہ دوسری قرأ یہ بھی جائز ہے ممتنا اس مفعول کے معنوں میں یعنی وہ خاتون کے جس پر امتحان کیا جائے اور اس پر آزمائش وہ کی جائے اور اگر ممتحنہ ہے تو پھر یہ صورت کی صفت ہوگی یعنی وہ صورت کہ جو امتحان لینے والی ہے جس میں وہ دفعات اور وہ باتیں وہ ذکر ہیں کہ جس کے ذریعے امتحان کیا جاتا ہے تو سورہ ممتحنہ یہ مدنی صورت ہے نزولاً اکیانوے نمبر نائنٹی ون صورۂ کے بعد جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں ساٹھ نمبر پہ ہے سورہ حشر کے بعد یہ قرآن مجید کی ترتیب میں ساٹھ ہے سورہ حشر کے بعد ربط اور مناسبت اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت میں دعوی توحید ذکر کیا گیا اور اس پر دلائل وہ ذکر کیے گئے گزشتہ صورت میں دعوِ توحید شروع میں بھی اور آخر میں بھی اور اس پر دلائل ذکر کیے گئے یہ تو اس صورت میں مشرقین سے بائیکاٹ کا اور براعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹہراتے ہیں شرک کرتے ہیں یہ تو ان سے اعلان براعت ہے وجہ یہ کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں یا گزشتہ صورت میں منافقین کو زواجر دیے گئے بے معالا تلکفار كہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں گزشتہ صورت میں زواجر دیے گئے منافقین کو کہ وہ کفار کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ راز باز کرتے ہیں تو اس صورت میں مخلص ایمان والوں کو تمبی دی گئی ہے یہ جی کہ کہیں تم بھی یہ جی کوئی ایسا جائز فعل بھی تم سے سرزد نہ ہو کہ جس سے کفار کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی وہ ظاہر ہوتی ہو جی اس صورت میں مخلص ایمان والوں کو بھی تمبی کی گئی ہے کہ تم ایسا کوئی جائز فعل بھی اختیار نہ کرنا جس سے دشمنان دین کے ساتھ دوستی ظاہر ہوتی ہو اور اس پر ہاتبب ابن ابی بلتا کا وہ واقعہ وہ ذکر کیا جاتا ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں زواجر دیے گئے منافقین کو یہ کفار کی دوستی پہ یہ تو اس صورت میں دشمنان دین سے برأعت پر ابراہیم علیہ السلام اور اس كے تابيداروں یہ ان کی براعت کا نمونہ وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دشمنان دین سے براعت کی ہے اور ان سے بائیکاٹ کیا ہے سورہ مجادلہ میں دو گروہ ذکر کیے گئے یہ ایک گروہ حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیتان گزشتہ صورت میں سورہ حشر میں حزب اللہ کی کامیابی وہ ذکر کی گئی کہ اللہ نے انہیں کامیابی دی بن نظیر کے خلاف اور حزب شیطان ان کی ناکامی وہ بیان کی گئی کہ اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا تو اس صورت میں کہ ایمان والوں کو حزب اللہ کو ایک شرط بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی لیکن تب جب تم دین کے دشمنوں کے ساتھ راز باز نہیں رکھو گے ایک شرط اس صورت میں ذکر کی جاتی ہے سورہ ممتحنا میں کہ تم دشمنان دین کے ساتھ راز باز نہ رکھو تو تب اللہ تمہاری مدد کرے گا دوسری شرط وہ آنے والی صورت میں ہم ذکر کریں گے اور یہی سورہ مجادلہ کے ساتھ سورہ حشر کے ساتھ یہ ربط ہم ذکر کریں گے دوسری شرط وہاں پہ ذکر کی جائے گی کہ جہاد میں یا اللہ اپنے گروہ کی حزب اللہ کی مدد وہ تب کرے گا جب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ ثابت قدم رہیں گے تو ایک شرط اس میں کہ اللہ حزب اللہ کی مدد کرتا ہے یا ایمان والوں ان کی مدد کرتا ہے لیکن ایک شرط کہ وہ دشمنان دین کے ساتھ راز باز نہ رکھے اور دوسرا یہ کہ وہ ثابت قدم رہے اور صف بستہ ہو کر وہ دشمن کا مقابلہ کرے یہ صورتیں گویا کے سورۂۂ عالمران میں جو ہم نے پانچ اصول مسلمانوں کی جماعت کہ ان کی جماعت کیسے برقرار رہے گی تو اس میں جو پانچویں شرط تھی پانچواں اصل تھا جماعت بنانے کے لیے وہ یہ تھا کہ ایمان والے وہ غیر رازدار کے ساتھ راز باز نہیں رکھیں گے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سو انیس اور ایک سو بیس میں اور وہاں پہ دس شرائط ذکر کی گئی تھی کہ یہ دس شرائط کی بنیاد پر ان کے ساتھ دوستی نہ کریں ان کے ساتھ راز باز نہ رکھیں دونکم لا بتا خبالا سورت کے امتیازات صورت ممتاز ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر حضرت حاتب ابن ابھی بلتا ایک بدری صحابی ہیں ان کے واقعے پر اور یہ صورت ان کے واقعے کے گرد گردش کرتی ہے دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے حضرت ابراہیم اور ان کے تابے داروں کی برأت پہ مشرقین سے کہ ابراہیم نے اور ان کے تابے داروں نے مشرقین سے اعلان برات کیا تھا بائیکاٹ کیا تھا یا صورت ممتاز ہے یہ کفار کی دو قسموں پہ کہ بعض وہ حربی کافر ہیں کہ جن کے ساتھ جنگ ہے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا موالات وہ جائز نہیں اور ان کے ساتھ جو قلبی دوستی ہے تو وہ کسی بھی طرح روا نہیں دوسری جانب وہ کافر ہیں وہ غیر مسلم ہیں کہ جو جن کے ساتھ تمہاری لڑائی نہیں ہے وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں لیکن ہیں کافر تو ان کے ساتھ جو ظاہری خوشخلقی ہے رک رکاؤ ہے تو وہ جائز ہے آیت نمبر آٹھ اور نو میں کفار کی یہ تقسیم یہ کی گئی ہے یا صورت ممتاز ہے عورتوں سے بیعت لینے پر کہ خواتین کے ساتھ کن امور پر بیعت کی جائے گی اور اللہ کے پیغمبر نے ان سے بیعت وہ لی تھی یا صورت ممتاز ہے جاسوس کے احکام پر اس صورت میں جاسوس ان کے احکام وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں صورت کا دعویٰ اور مقصد ویسے تو ان دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ترغیب عید الجہاد والانفاق الفاق صورۂ حدید سے سورہ تحریم تک ان دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے لیکن ہر صورت میں اس مقصد کے ساتھ ترغیب الجہاد والانفاق والتباعد و الكفار تباعد یعنی دوری و عن الكفار قفار لمن والا ہم اور کفار سے علیحدگی اختیار کرو مراد وہ دین کے دشمن کہ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو اور زجر دیا جاتا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں موالات کرتے ہیں یہ صورت کا مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ورنہ ہر مفصر وہ دیکھ لیں تو اس صورت پر گویا کہ اس مقصد پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے بعض صورتوں کے مقاصد ویسے تو ہر عالم نے ہر مفسر نے اس صورت کا خیر مقصد کا جتنا اہتمام یہ ہمارے ہاں دروس میں ہوتا ہے شاید اس سے پہلے یہ اہتمام اور آج بھی نہیں کیا جاتا لیکن بعض صورتوں میں یہ جو صورت کا اصل دعویٰ ہے تو وہ ذکر کیا جاتا ہے تفسیر قرطبی ان کے لفظ الفاظ میں کہ اس صورت کا اصل دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں بحاذ ہ صورت و اصلاََََََََََََََََََََََ فنح يہ ان والا تلكفار صورت یہ بنیادی صورت ہے کہ اس صورت میں کفار کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح دیگر تفاثير وہ بھی اسی کے لگ بھگ الفاظ وہ ذکر کرتے ہیں یہ صورت تب نازل ہوئی تھی جب ایک واقعہ سل حدیبیہ کے بعد یہ پیش آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں دس سال ان شرائط میں سورۂ فتح میں وہ تمام شرائط تفصیل وہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک شرط ان میں یہ تھی کہ دس سال ہمارے درمیان جنگ بند رہے گی اور ان دس سالوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف وہ برسر پیکار نہیں ہوگا جو قبیلے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں قریش کی طرف سے مشرقین مکہ کی طرف سے تو وہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اور جو قبائل اور جو لوگ وہ اس معاہدے میں مسلمانوں کی طرف سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو وا یہ جو وعدہ اس شرط پر عمل کرنا یہ صرف دو سال تک برقرار رہا اور پھر قریش نے یہ قریش کے ساتھ ایک قبیلہ جو ملا تھا بنو بکر تو بنو بکر نے بنو خزاف پہ حالانکہ دونوں مشرقین اور کفار ہیں لیکن بنو خزاں یہ مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے اور بنو بکر یہ قریش کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا اور مشرقی نے مکہ وہ بھی اس میں ان کے ساتھ وہ شریک تھے یعنی ان کی طرف سے یہ وعدہ خلافی ہوئی بنو خزاں والے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مشرقین مکہ پر چڑھائی کرنے کا اور مکہ پر حملہ کرنے کا انہوں نے یہیں سے تیاری وہ شروع کر دی اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ تیاری اتنی خفیہ رکھیں کہ انہیں بالکل اس چیز کی آگاہی وہ نہ ہو شاید اس سے پہلے ہم نے کہیں پہ یہ ذکر کیا ہو کہ ابو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی سلہ حدیبیہ کے بعد جب اس طرح کا واقعہ یہ پیش آیا تو وہ ایک موقع پہ آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یہ ایک غلطی وہ ہو چکی ہے اور دوبارہ اس معاہدے کو ہم تازہ کرتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب وہ نہیں دیا جب وہ واپس جایا گیا وہاں پہ مکہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے اس پر حامی بھری تھی تو اس نے کہا کہ نہیں وہ تو خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ یہی تو تمہاری انہوں نے مزید رسوائی وہ کی ہے اور تم سمجھے نہیں کہ وہ تو اس چیز پر سرے سے راضی ہی نہیں تھے یہ الغرض اللہ کے پیغمبر نے یہ معاملہ نہایت خفیہ رکھا نہایت خفیہ رکھا اور سیرت کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے لوگوں کے باہر جانے پر ایک بہت کڑی نگرانی وہ رکھی گئی کہ جو بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتا ہے تو ان کی کڑی نگرانی کرو اور یہاں سے کوئی نکلنے نہ پائے تاکہ دشمن کو کوئی خبر وہ یہاں سے جا نہ پائے اور اللہ کے پیغمبر یہاں سے تیاری کر رہے تھے مشرقین پر حملہ کرنے کی اور یہی پر وجہ بنی فتح مکہ کی آرٹ ہجری میں اس دوران مکہ سے ایک خاتون آئی حدیث کی کتابوں میں اس کا نام بخاری میں یہ واقعہ یہ آتا ہے اس کا نام سارا تھا سارا یہ ایک گانے والی اور ناچنے والی عورت تھی یہاں پر مدینہ منورہ یہ آئی تھی اور اس کا حال پہلے پہل یہ تو یعنی مالی طور پر یہ کافی مستحکم تھی جب رسول اللہ نے اسے مدینہ میں دیکھا تو اس سے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اور اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم ہجرت کر کے آئی ہو مسلمان ہو چکی ہو اس نے کہا نہیں نہ تو میں مسلمان ہوئی ہوں اور نہ میں نے کوئی ہجرت وغیرہ کی ہے یعنی کافر تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے تو اس نے کہا پھر یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ تم لوگوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں تو اس نے کہا کہ تم تمہارے پاس تو کافی مال تھا اور تم تو اس ناچنے گانے پر کافی کچھ کما لیتی تھی کیوں تمہارا کیوں ایسا برا حال ہے تو اس نے کہا کہ جو لوگ مجھ پر دولت لٹانے والے تھے بدر میں تو آپ نے ان کا کام تمام کر دیا تو اب مجھ پر پیسے کون لٹائے تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ کچھ مدد کرو تعاون کرو اور یہاں سے جب یہ رخصت ہو رہی تھی ایک صحابی ہے حضرت حاتب ابن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بدری صحابی ہے انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے حضرت ہاتب ابن ابی بلتا یہ اصل میں یمن سے تھے یہ قریش میں سے نہیں تھے اور یہ مکہ کے رہائشی نہیں تھے حضرت ہاطب ابن ابی بلتا نے اس کے اس کے خاندان والے اس کے بال بچے وہ وہیں پہ مکہ میں وہ رہ گئے تھے چونکہ یہ مکہ کے رہائشی نہیں تھے اور دیگر صحابہ کے جو بعض رشتہ دار یا تو یہاں پہ انہوں نے مکمل مدینہ ہجرت کر لی تھی تو وہاں پہ پیچھے کوئی رہا نہیں تھا اور بعض لوگوں کے وہاں پہ اگر خاندان والے وہ رہے بھی تھے تو دیگر خاندان والے کفار وہ بھی مکہ میں تھے تو اسی لیے ان صحابہ کے وہ بیوی بچوں کو خاندان والوں کو اور لوگ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لیکن حضرت ہاطب نے ابی بلتا وہ تو چونکہ ان میں سے تھے نہیں تو اسی لیے اس کا خاندان وہاں پہ تھا نہیں تو حضرت حاطم ابن بھی بلتا آنے کہا کہ کیوں نہ میں ایک خط لکھوں اور میں اس خاتون کو یہ دے دوں اور وہ قریش مکہ کو وہاں پہ پہنچا دے دو کام ہوں گے ایک تو یہ کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے کیونکہ وہ میرے احسان مند رہیں گے کہ چلو یہ ہمیں وہاں سے اس نے خبر تو دی اور دوسرا یہ کہ اس خط میں اس نے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایسے انداز میں وہ لکھا تھا کہ ان پر ایک روب وہ بھی آ جائے گا سیرت کی کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا تھا اس خط میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ علیکم کلئی لی یسیر و کسلی کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر یہ اندھیری رات کی مانند ہے اور یہ ایک سونامی کی شکل میں طوفانی سیلاب کی شکل میں یہ تم لوگوں پر یہ آئے گا ووق سے مبلّہ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوسار ال کم وحدہ کہ اگر وہ اکیلے بھی تم پر حملہ آور ہوں تو اللہ ان کی تمہارے خلاف مدد کریں گے اور اللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ یہ ضرور پورا کریں گے تو ایک تو ان پر روب آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ کم از کم میرے احسان مند رہیں گے کہ چلو اس نے خبر تو دی تو میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرے خاندان والوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کریں گے اس خاتون کو اس نے وہ خط دیا اور وہ خاتون یہاں سے روانہ ہوئی اتنے میں جبریل آئے اور اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت علی اور بخاری نے یہ روایت مختلف جگہوں پہ ذکر کی ہے ایک باب بخاری نے باب الجاسوس باندھا ہے جاسوس عربی لفظ ہے تو باب الجاسوس جاسوس میں یہ واقعہ یہ حضرت علی کی روایت سے یہ ذکر ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اسی طرح حضرت زبیر ابن العوام اسی طرح ابو مرثد الغنوی مقداد ابن اسود یہ صحابہ ہم یہاں سے روانہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ایک خاتون کے پاس ایک خط ہے اور وہ تمہیں تم یہاں سے جب روانہ ہوگے تو وہ تمہیں روز خاخ پہ وہ ملے گی روز خاخ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے روز خاخ کے مقام پر تم اس عورت کو پاؤ گے یہ صحابہ یہاں سے دوڑتے ہوئے یہ روانہ ہوئے اور جیسے ہی روزے خاخ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ یہی عورت یہ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے اس نے قیام کیا ہوا تھا تو اس سے کہا کہ خط نکالو تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ماں من کتاب میرے پاس کوئی خط نہیں ہے جب اسے ظاہری طور پر تلاش کیا گیا تو اس سے کوئی خط وہ برآمد نہیں ہوا اتنے میں بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں سے چلو چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اس کے پاس خط ہے تو خط اسی کے پاس ہے اس سے کہا لتخری جن او لن القیب خط نکالو ورنہ یہیں پہ تمہیں برہنہ کر دیں گے اور خط تو ہم تم سے ضرور نکالیں گے تو اس نے جہاں پر خواتین یہ بال وغیرہ اسے بانتی ہیں تو اس نے اپنے بالوں سے اس خط کو وہ نکال دیا صحابہ کرام نے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر یعنی بظاہر آپ کو ایک صورت وہ نظر نہیں آئے گی لیکن جب اللہ کے رسول کا فرمان ہو تو پھر اس میں کوئی شک وہ نہیں ہوتا صحابہ کرام نے اس خط کو نہیں پڑھا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ خط وہ لے کے آئے یہ حاتب ابن بھی بلتا کی طرف سے تھا جو مشرقین مکہ کے نام وہ لکھا گیا تھا اور خط کا وہ موضوع وہ تو میں نے بتا دیا رسول اللہ نے حاتب ابن بھی بلتا کو بلایا اور کہا یا حاتب ماں ہاذا یہ کیا ہے تو اس نے کہا اللہ کے پیغمبر لا تعجل علیہ جلدی نہ کریں جلدی نہ کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا خاندان یہ مکہ والوں میں سے نہیں ہے اور میں تو آیا ہوں باہر سے اور یہاں پہ مکہ میں میں نے رہائش اختیار کی ہے اور دیگر لوگوں کی رشتے داریاں یہ تو وہاں پہ ہیں اسی لیے ان کے بیوی بچے وہ وہاں پہ محفوظ ہیں لیکن چونکہ میں تو وہاں پہ ہوں نہیں تو اسی لیے میں نے یہ کام کیا وہ تو میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں کفر پر راضی ہوں اسلام کے بعد جب اس نے وہ پوری بات وہ بتا دی کہ میں نے انہیں ڈرانے کے لیے بھی یہ کام کیا ہے اے اللہ کے پیغمبر بات ساری اسی طرح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی اور حضرت عمر وہیں پہ کھڑے تھے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا المنافق چھوڑ دے مجھے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لقد صدا یہ سچ کہہ رہا ہے اور عمر نہیں ایسی بات نہ کرو انہو قد شہد بدرا یہ بدر میں یہ صحابی حاضر ہوا ہے وما یدریک لعل اللہ ان یکونا قد اطلعا علا اہل بدر فقال اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم عمر عمر بدر والوں کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے بدر والوں کی خطائیں وہ معاف فرما دی ہیں اور بدر والوں سے کہا کہ اے ملوم آشے تم فقط غفر تو لکم عمل کرو وہ جو تم چاہو میں نے تمہیں بخشش وہ کر دی ہے کیونکہ اسلام کی وہ پہلی فیصلہ کن فیصلہ کن مارکہ تھا اور یوم الفرقان قرآن اسے کہتا ہے تو اسی لیے ایسا نہ کہو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رسول عالم اللہ اور اس کے پیغمبر وہ خوب جانتے ہیں یہ ادرت عمر کی غیرت تھی اور یعنی اس کی آنکھوں سے لی بھی بہ پڑے کہ میں نے ایک مسلمان کے متعلق ایسے سخت علمات یہ کیوں کہے؟ یاد کہ آج خصوصاً صاحب کرام پر اسی طرح کا یہ کیڑچڑ یا اچھالا جاتا ہے کہ ان میں تو ایسے ایسے منافق تھے قرآن مجید میں اور روایات میں تمام صحابۂ کرام کو کہ جن کے یہ نام معروف اور مشہور ہیں جن سے حدیث کی یہ روایات ہیں جب بھی ان سے کوئی ایسا عمل یہ سرزد ہوا ہے تو قرآن میں اس کی تردید وہ نازل ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر نے اس کی صفائی وہ پیش کر دی ہے اور اگر یہ نہ کی ہوتی تو آج روافظ یہی کہتے کہ دیکھو نا دشمنان دین کے ساتھ انہوں نے ساز باز کیا ہے دشمنان دین کے ساتھ انہوں نے رازداریاں وہ کی ہیں تو اسی لیے اسے موقع پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے اور ان سے وہ اس الزام کو وہ دور کیا گیا ہے تو پھر یہی صورت یہ نازل ہوئی اور اس صورت میں موالات اور معادات دوستی کرنا اور دشمنی کرنا اس کے اصول یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان والوں کی دوستی وہ کس کے ساتھ ہوگی اور ایمان والوں کی دشمنی وہ کن کے ساتھ ہوگی تو یہ صورت یہ اس سلسلے میں ایک بنیادی صورت ہے اور نہایت ہی ایک خوبصورت صورت ہے تو اس صورت میں ان شاء اللہ تعالی یہ اصول یہ بیان کیے جائیں گے اس میں بیعت کا ذکر بھی آئے گا اور یہ تیرا آیات پر یہ مشتمل ہے تفسیر بعض بعض تفسیر کی کتابوں میں اس صورت کے دیگر نام یہ بھی ذکر ہوتے ہیں مثلا ایک نام صورت المودہ یعنی وہ صورت کے جس میں دوستی ایمان والوں کی دوستی کن کے ساتھ ہوگی اور ان کی دشمنی وہ کن کے ساتھ ہوگی اسی طرح صورت المتحان وہی ممتہنا کے معنوں میں یا اس میں اس کا ایک نام بعض مفسرین صورت المرآ یعنی وہ صورت کے جس میں ایک جس میں خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا یہ ذکر یہ آیا ہے اور ان کا امتحان لینے کا یہ ذکر یہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے تو یہ اس صورت کا خلاصہ تھا انشاء اللہ تعالی کل اس صورت کی تفسیر وہ پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین